فبالله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان وجد من همزه ونفثه ونفسه, ونفسه ان الذين يحبون انتشاع الفاشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون سبحانہ ہو تعالی نے ہر قسم کی فحاشی بے حیائی مکمل طور پر حرام کی ہے ہاں وہ ظاہری بے حیائی فحاشی ہو بات نہیں پوشیدہ بے حیائی اور فحاشی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پر انما خواخ شاہ مادہ منہا و ماں بتا کہہ لیجیے کہ میرے رب نے ہما قسم کی فحاشی حرام قرار دی ہے ہاں کوئی ظاہری بے حیائی اور فحاشی ہو باتیں نہیں فاشی ہو اللہ سبحانہ و تعالی نے فحاشی اور بے حیائی کے قریب لے جانے والے تمام تر راستے مسدود فرمائے ہیں بند کیے حتا کہ کا پیش خیمہ بننے والے تمام تر معاملات تمام تر افعال اقوال ارمان سبھی کو اللہ عرب العزت نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے اور اس فطرے کا آغاز اور اس کی ابتدا جس ایک بنیادی بیماری سے ہوتی ہے یعنی نظر بازی کی بیماری اللہ سبحانہ ہو تعالی نے اس پر بھی مکمل طور پر روک لگائی ہے لیکن ہمارا معاشرہ جو جو ترقی کی راہ پر بنیادی طور پر گامزن ہے ویسے ویسے اخلاقی اور دینی طور پر احتیاط اور زوال کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے شرم و حیات جیسی چیز آہستہ آہستہ اٹھتی چلی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ میں حسن صنعت کے ساتھ موجود ہے اِنَّ لِكُلِّ دین ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور وہ خونوں پر کل اسلامی الحایا ہو اسلام کا اخلاق حیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ ایک بچے کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ دا ہو اس کو چھوڑ دے حیا میں ایمان حیا ایمان میں سے ہے یعنی حیا کی فکر نہ کرو ایمان کی فکر کرو جیسے جیسے دل میں ایمان آتا جائے گا حیا اپنے آپ آئے گی الحایا من المان حیا ایمان میں سے ہے حیا ایمان کا جوش اور حصہ ہے اس کا ایک ظاہر سا مطلب وہ یہی نکلتا ہے کہ جس بندے میں حیا کی جتنی زیادہ کمی ہوگی اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ کم اور کمزور ہوگا حیا بندے کے ایمان پر دلالت کرتا ہے جو جتنا زیادہ شرم و حیات کا پیکر ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ صاحب ایمان ہوگا کیونکہ الحیا ایمان حیات ایمان میں سے ہے ایمان ہوگا تو حیا کسی میں پائی جائے گی اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو حیا بھی مفقود ہوگی شریف لیے فرمایا تعلق اس کو چھوڑ دے ان حیا میرل ایمان حیا ایمان میں سے ہے ہمارے ایمان یاد کی حالت کیا ہے ایک وقت تھا کہ صبح کے وقت لوگ بنواز نماز ادا کیا کرتے اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اذکار و وظائف بڑے شوق سے کرتے تھے لیکن اب صورت حال کیا ہے کہ میڈیا کے اس دور نے لوگوں کو صبح سویرے اٹھنا ہی بھولا دیا ہے صبح بر وقت اٹھنے کی توریف لوگوں سے چھین ہوئی ہے ساری رات ٹیلی ویژن پر عجیب و غریب قسم کے مارننگ شوز اور ناچ گانے بے حیائی پہاشی ڈرامے اور فلمیں اور پتہ نہیں کیا کیا کا کر یہ بڑی اور بڑھتا دیبی دیکھتے نصف رات یا اس سے زائد حصہ کا بولا جاتا ہے اور وہ ہمارے نام ٹی وی اینکر اور اپنے آپ کو دانشور سمجھنے والے لوگ سرکار اور کہلوانے والے ان کی ذہنی بختی کی حالت کیا ہے کہ وہ ٹی وی کی تقریب سے آتے یا سلطنتیں بھاگے ہوتے ہیں کہ جی اسلام ایسی تقریب پر پابندی نہیں لگاتا ٹھیک ہے دیکھو بھان ناچ گانا بے گائی فحاشی ہریالی سب جائیں اور رہی رہی قسم یہ جزیر احمد گاندھی جیسے مستقری دینوں کے ختموں کے ساتھ نکل جاتی ہے کہ لڑکے لڑکی کا جیت مارنا بھی جائز ہے مسافرہ کرنا بھی جائز ہے ناچنا گانا بھی جائز ہے اور یوگن بجانا بھی جائز ہے اس طرح کے لوگ ٹی وی سکال نہ کے دنیا نل کے دین اور ہماری قوم انہیں کو دیکھتی ہے انہیں کو سنتی ہے انہیں سے متاثر ہوتی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اسلام نے تشست سے کام نہیں لیا لیکن کچھ بیریاں ہو کر ہیں کچھ وجود شریعت اسلامیہ نے بنائی ہیں ان سے تجاوک کرنا اللہ نبول عالمی نے آرام کا جنا سوائشہ جب کام اللہ خانہ ہو بالا نے گناہ کو بغاوت کو اور ہر قسم کی ظاہری اور واقعی فحاشی اور بے حیائی کو حرام پر آدیش کیا ہے اور ہمارے میڈیا میں جو ہمارے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے سارا کی سرپرستی بھی ہو رہا ہے بلکہ اب تو حکومت نے اور کئی اعلانات کیے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے ذمہ خود اٹھایا ہے سے چالیس سال تک کی خواتین کو موٹر بائک دیے جا رہے ہیں اور لاہور میں یہ کھلے سالوں کھلے بالوں اور کھلے چیلوں کے ساتھ اور نیم اوڑی والی بات میں اور دے موٹر سائیکلوں پہ چندنا تی کرتی نظر آنا شروع ہو رئیس ری سی سر گورمنٹ اپنی سربرستی میں بڑے طریقے کے ساتھ پہلے کر کے اسٹیڈیج کر کے وہ وانچ کر دی ہے اور کو بے ہدائی کی طرف دس بدن اور آگے بڑھا دیتے مگر یہ تہذیب ہمارے ملک میں آج کل بہت تیزی کے ساتھ سمایا کرتی چلی جا رہی ہے اور اس تہذیب میں سے ایک ہمارا خود کاش کا پودا اس فروری کے مہینے میں چودہ فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے بنایا جاتا ہے جسے لوگ محبت کا عالمی یہ کہتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ بے حیائی اور بے بےغیر کا عالمی سلانا دیتے جس میں شیطان کو راضی کیا جاتا ہے اور رحمان کو ناراض کیا جاتا ہے اللہ کی ناراضگی مول لی جاتی ہے اور اس دن میں ہمارے ملک میں بھی مرد و زرد کا اختلاط نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اختلاف ہفتہ دنا کے دناکاری اور روزگاری ایک معمول بن گئی اور اس کو وہ جواب کی شرط فراہم کرتے ہیں کہ یہ لیے ویلنٹائن ڈے ہے نامحرم لڑکیوں کو دور پیش کیے جاتے ہیں اور کہ کوئی تعلق نہیں کوئی واقفیت نہیں کوئی رواس نام نہیں ایک شریف زادی کو ایک سرپرا چھچوڑا نوجوان آگے بڑھ کے پھول پیش کرتا ہے سر بازار اس کے اسکول کالج کے جانے کے لیے مست رات پہ کھڑی ہوئی لڑکی کو کیوں آج ویلنٹائن دے ہے لہذا یہ کام کرنا آج جائز ہو گیا ہے یا اسلام میں تو اس قسم کا کوئی تصور نہیں بھائی ہم معاشرے میں یہ تصور پڑھا کہ آج چھٹی ہے آج خیر ہے جو بندی کر رہا اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں اسلام کی چھٹی کے دن علی کے دن اللہ سبحانہ ہوا زیادہ نہیں موسم کو کام نہیں کیا روپے بڑھا دیا ہے باقی جنہوں میں پانچ نمازیں پڑھتے ہو کے دن چھے نمازیں فرق ہیں نمازیں عید بھی پڑھنی ہوگی خود پر عید بھی سننا ہو جنہوں نے نئی نماز پڑھتی وہ بھی عید لا کے جائے اسلام میں تو چھٹی کا تصور یہ ہے کہ چھٹی کے دنوں میں انسان اپنے رب سے کو مزید بڑھائے اور مضبوط کرے اپنی کونوں کا کو ارادہ کرے اس کے دباس میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں یہ غلط اب اس علی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے امر کے اعتبار سے اچھا اور بن کر یہ غیروں طریقہ جا ہے کہ چھٹی کا دن ہے پیادہ آداب جو مرضی خوشی کا دن ہے اب ٹھیک ہے جو مرضی کا ہوتا ہے نا شادی بیاہ کے موقع پر وہ بچوں کو پورا چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی کام نہیں اس کوئی کال نہیں کے اندر بہت بڑی بات ہو مواقع خوشی کا مواقع ہو گزی کا موقع ہو چھٹی کا موقع ہو جو شریعت نے مقرر کیے ہیں مواقع ان میں شریعت اسلامیہ بندے کو مزید بابر ہے ایک کا مسفر ہے تب بھی یا سو رو یا یار اللہ کیا نام کا ہوا پورا کرے گا بار بار اللہ سے ڈرنے کا نکاح شادی کا موقع ہے خود کا نکاح نے کہیں جاتا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا ہے بار بار خوشی کے موقع پر اللہ سے ڈرایا جاتا ہے کہ کہیں خوشی میں آ کے اللہ کی نام زبان نہیں آتا ہے اور یہ خود ساخ کا ایجام جن کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں خود ساختہ خوشی کے دن جور جو صاحب کی نقالی کرتے ہوئے تم نے اپنے اوپر مستقت کیے ہیں یہ دن منانا اور پھر ان دن دنوں میں اس قسم کی ہراسات کرنا شریعت اسلامیہ پرانی اس کی اجازت نہیں ہے چوتھی سدی عیسوی تک یہ دن یعنی ویلنٹائن ڈے یہ تاکیتی انداز میں منایا جاتا تھا کہ اس دن آشق و معشور دونوں ایک دوسرے کی خاطر بھر ہیں تاقی انداز رفتہ رفتہ اسے محبت کی یادگار کے دن کے طور پر منایا جانے لگا اور پھر یہ ولا برطانیہ برٹش گورمنٹ کے قانون کے مطابق اس دن کو ایک دوسرے کی طرف پیغام محقت بھیجنے کا دن قرار دے دیا چلتے چلتے اب اس کی پھر صورتحال جو آپ کے سامنے ہے یہ عیسائیوں سے نکل کر بدھ مت لوگوں کے اندر بھی چین اور جاپان کے اندر اور پھر گھومتی گھماتی آ کے پاکستان میں پہنچی یہ چونکہ غیر مہم مرد یا عورت سے اظہار محقط کرنے کا دن ہے تو اس کی شریف قباحت اور حرمت اس دن کے مقصد سے ہی باتیں ہو جاتی ہیں اور پھر اظہار مقرر کے ساتھ ساتھ اور جو بہت کچھ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا آپ بڑے باخبر لوگ ہیں میڈیا سے کہ ایک سال تو ایسا ہوا کہ اسی ٹائم ڈے کے موقع پر مختلف انٹرنیٹ کیفے اور ہوٹل اور مختلف اس طرح کی جگہوں پر نوجوان لڑکے لڑکیوں کے وہ جس کی تعلقات کے مناظر وہ لوگوں نے ریکارڈ کیے اور پورن تاریخ کو فروغ دی اور یہ پچھتان میں اچھا خاصہ مشہور ہوا تھا اور چلا تھا اور پھر کئی لوگوں نے اسی وجہ سے خودکشیاں بھی کی بار یہ شرعی طور پر ایک حرام نجائز بے حیائی اور بے نیتھی کا دن ہے الگ صاحب اس ضام اللہ کی عمار کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ مسنط احمد کی حسن کرنے کی روایت ہے فرمایا سکوتی کم اصمد کمر جننا اپنی طرف سے مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جتب کی ضمانت دیتا ہوں اس نکو اراح کر جب تم بات کرو تو سچی بات کرو وہ ارا و حق جب تم واٹا کرو تو واڈا وفا کرو واٹا پورا کرو وہ جب تم کو امانت دی جائے تو تم امانت میں نہ کرو بلکہ امانت پوری کی پوری ادا کرو وہ بہت اور اپنی شرط گاہوں کی حفاظت کرو وہ اور اپنی گاہوں کو پتھرو وہ اور غلط کاموں سے اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھا کام تم کرو منتا کو انہیں جمنا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں ابد اللہ عباس اللہ اور عنہ سے روایت ہے ہر چکر بتا کے موقع پر نبی غریب سن واقعی چیک پکڑنے میں عباس اور باب کو بٹھایا ہوا تھا ایک عورت آئی خط انے کری صد اللہ علیہ وسلم سے ستبا پوچھنے لگی مسئلہ اس نے پوچھا تو صدر بن عباس رضی اللہ تعالی عن اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور عورت صدر عبداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بیٹھے قبل کو چوری سے پکڑا اور ان کا چہرہ گھما کے دوسری جان کر دیا منحرد ہیں حج کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت بھی حج کر رہی ہے محرمہ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فصل میں رضی اللہ عنہ کو دوسری طرف گرما دیا کہ نگر بازی پر ہنچا رہے اور خصوصاً حج میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آتا آتا، والا خوشو کا والدی رہے حج جو حج یا ادا کرنا چاہتا ہے نہ تو وہ عورتوں کی طرف میلان رکھے نہ کوئی یہاں والا کام کرے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے حج کے لوا اسی طرح سیکنڈ آپ وہ سیکنڈ خود رہیے اور روایت سے ہی وہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلو سب اس پور روپ میں بیٹھنے سے پرہیز کیا کرو تو رسول سواد ہو رہی وسط راستے میں بیٹھے نظیر ہمارا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے نظہر تو ہم یہاں بیٹھ کر کچہری کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسا رہی اگر تم راستے میں بیٹھتے کے اوپر مصر ہو انکار کرتے ہو راستے پر مجرج نہ لگانے سے تو پھر گلی کام ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ راستوں میں گلی کے ایک طرف تو کھڑے ہو جاؤ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ کوئی حرچ نہیں لیکن ہی پا سکتا ہوں راستے کو اس کا حق دو اور راستے کا حق کیا ہے فرمایا بخل بہتر نگاہ نے نیچے تھا کب فل آد تکلیف دہ چیز کو دور کرنا اور کچھ سلام کا جواب دینا وہ امراؤ بندہ ہی والے بھول کر نیتی کا حکم دینا اور برائی سے منا کرنا مسر اور, اور عنہ فرماتے ہیں ابن ابھی دنیا نے کتاب الرہ میں اس اور نقل کیا ہے فرماتے ہیں سب دل فخر اشد و نشان نگاہ کی حفاظت زبان کی حفاظت سے زیادہ سخت ہے نگاہ کی حفاظت کا حکم زبان کی حفاظت کے حکم سے زیادہ سخت ہے آج کا نظر واسی کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں آنس دنیا نے اسی کتاب میں نقل کیا کہتے ہیں اذا بکم تو نہیں جب تیرے پاس سے اور قدرے سب نے وکا کو نیچے کرتے ہٹتا تجاوز آ رہا کہ وہ تجھ سے آگے گزر جائے اسی طرح ایمان فقیل رحمہ اللہ ایک دن عید کا موقع تھا عید کا دن تھا سفیان سوری سفیان دن سریف بن مسروخوری اور رحمہ اللہ بہت بڑے فقیر اور مسجد تھے ان کے ساتھ نگڑے تو سفیان نے سوری فرمانے لگے اِنَّ نب دینا وقت آج کے دن ہم جو سب سے پہلا کام کریں گے وہ ہے نگاہوں کو چکانا عید <تصف> کا دن تھا اور امام وقت سفیان سوری رحم و کے ساتھ اور امام سدیاں سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن ہم سب سے پہلا کام کریں گے اپنی نگاہوں کو پرد کرنے کا کیوں عید کا دن ہے اور عید کے دن عورتوں کو بیماری ہوتی ہے بن سے کے نکلنے کی خود سب سے پہلا کام نگاہیں نیچی رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک اور اس نظر پڑ جاتی ہے فرمائی اس طرح غیر محرم پر اچانک نظر پڑ گئی امریکہ کو پھیر لے سکنا جو اچانک نظر بڑھ گئی ہے وہ تو تجھے معاف ہے والے لانیہ لیکن دوسری نظر اس کو دیکھنا وہ تیرے لیے گناہ کا باعث ہے وہ معاف نہیں ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی نظر ماں ہے تو لہذا پہلی کو ہی طویل کر دیا جائے بس ایک نیگا دیکھ رہا ہے دل کا یہ کام بھی نہیں پر اس طرح بتا میں نہا تھا نگاہ اور نگاہ پیچھے نہ لگا ایک مت پر نظر پڑ گئی ہے تو دوبارہ نہ دے اور مہا ہوا سارا نے بھی قرآن وزیر قربان شریف نے مردوں اور تو دونوں کو ہو کے کہا اور نہ جہوں کو بھی نسبا بیاں کا ہو مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اپنی شرد کی حفاظت کریں اور فرمایا رکھوں یہ مومینا یہ مومینا عورتوں کو بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرد کی حفاظت کریں یہ نہیں کہ عورت نے چہرہ چھپایا ہوا ہے نثاف دیا ہوا ہے آپ وہ جس کو مرضی کے لیے عورت کے, کے لیے بھی وہ نکل ہے کہ محرم فرد کو نہ دیکھیں مرد کے لیے بھی رکل ہے کہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھیں کیونکہ کلو فکن سے مدد نو وہ مردہ شاخ ہر فتنے کا آغاز نظر کے ساتھ ہوتا ہے ہے یہ بہت چھوٹا سا کام لیکن اللہ رب انداز ربوان کمی نہ بنا ہونے سے کیونکہ کھینچنے کا آغاز نظر سے دیکھنے سے ہوتا ہے اور کہتا ہے ناری مست والی شراب اور جو آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن ہوتا ہے وہ چھوٹی سی چیز آئی نغتن فن فقدان فقدان فکو کے نفر ہفا پہلے آنکھیں چار ہوتی ہیں نگاہوں سے نگاہیں ٹکراتی ہیں نظریں ملتی ہیں پھر مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے سلام دعا شروع ہوتی ہے پھر دو ہاتھ آگے بڑھتے ہیں مسافر کے لیے اور اس کے بعد فہوری پاؤ پھر وادے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں آغاز نظر والی شریعت نے کسی کے اوپر پابندی لگا دی ملان زینا زینا کے قریب نہ جاؤ اور بنا کے قریب کرنے والی سب سے پہلی چیز غیر محرموں کی طرف دیکھنا اور نظر کرنا ہے اسی طرح مردوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط تنہائی میں مردوں گان کا ملنا لڑکے لڑکیوں کی ملاقاتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترپتی میں کوئی بھی مرض کسی بھی نبح عورت کے ساتھ جدا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے اِلَّا تو تیسرا ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے ہاں جتنا مرضی ایک باق مدتی بہیل کا جواب نیت اور دن جتنا مرضی صاف ہو لیکن جب یہ دو مرد و زن مرد اور عورت نوجوان لڑکا اور لڑکی اکٹھے بیٹھیں گے دوسروں سے ہاتھ کی تنہا شیطان درمیان میں آ جائے گا وہ پھر نیتوں میں فطور ڈالے گا اور شرافت کا جنازہ نکالے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہیں نمی مہاجرا کا نا سا کلا میں نروت پورا ادا نت تحری فتنا ناشتہ سابقہ نروت میں کے کلاموں میں سے لوگوں نے اس بات کو پایا ہے سابقہ اما کی جو باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات لوگوں کے یہاں یہ بھی پائی جاتی ہے ادا انتحا نا شکتا جب تیا نہ کرے پھر جو مرضی کا حیا ہی بندے کو بے حیائی والے برائی والے کاموں سے روکتی ہے اور اگر حیا ہی نہ رہے بے حیا جو ہو گیا بندہ پھر جو بردی کرتا پھر اداری فتنع ما شکتا مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد عورتیں مرد مرد سے باہر نکلتے ہیں مرد درد کا اختیار ہو جاتا ہے بازار میں بازار میں گلی میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدالی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احکامات جاری کیے اس دخت نام عورتوں تم پیچھے رہو آئے قلنا قلنا علی تمہارے لیے راستے کے درمیان میں چوڑے ہو کے چلنا یہ جائز نہیں ارے گنشاڑی تم راستے کے کنارے کنارے چلو اطراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد صحابیات کی کیا حالت ہے سن نبی داروں کی کہتے ہیں پکان مر عورت گلی کے ساتھ ایک کنارے دیوار کے ساتھ, ساتھ ہوتے چلا کرتی بساوقات عورت کا کپڑا دیوار کے ساتھ لگ جایا کرتا اٹک جایا کرتا دوسرا حکوم لگی کریب سب باہر بندوں کو کہ جب تک میں نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد قبلہ لارو ہو کے بیٹھا رہوں تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہ رہے. جب تک ایمان سلام پھیرنے کے بعد قبلہ لارو ہو کے بیٹھا رہے مردوں کو حکم ہے کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ لے تاکہ اس دوران عورتیں نکل جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دورانیہ کتنا ہوتا کہ آپ اللہ اکبر تین برس بعد تب پھر اللہ اور اللہ مہنگا سالاب کا سداب یہ وہی جو آپ پڑھتے اتنا چھپا ہوتا اتنی دیر میں اور عورتیں بگڑ جاتی نلی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح تہوار میں ویلنٹائن ڈے بھی یہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت ہے اللہ سخانہ تعالی نے ان کی مشابہت سے منع کیا ہے سرمایہ والا سفر رکھو وقت او رائے مقدہی ان لوگوں کی کسانہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے پاس روشن زریلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ اور اختلاف کیا ان کے لیے بڑا اداب ہے پروان ہے سونا نا کانا کر رہا ہوں بند تم اپنے سے طریقوں کی تیروی کرو گے جس طرح جوتے کے دو پاؤں آپس میں بالکل برابر ہوتے ہٹا کے لوگ اگر وہ گوگی میں بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو تم بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش صحابہ سا نے پوچھا کیا آپ یہودارہ دے رہے ہیں کہ آپ یہود و نشارہ کی طرح سے تیاری کریں گے اور میں سامان ہوں تو اور کیا ہے تم ہو ہاں یہود و نشارہ کی تم اس طریقے کے ساتھ استفاع کرو اسی طرح ہم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من منتشت فہم قو جو کسی قوم سے مساطر اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے اور یہ حضور نظارہ کی ناکالی ہے عیسائیوں کا ایجاد کردہ دن ہے اور پھر اس دن کو ایک تہوار سمجھنا یا خوشی والا دن سمجھنا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب برینا تشریف دے گئے تھے اجرت کر کے تو لوگوں کے دو تہوار تھے سالانہ جن میں وہ کھیلتے کودتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطری عید الضحیٰ اللہ نے دو دنوں کے بدلے فتر دو دن دیے ہیں خوشی کے عید الفطر اور عید الاضحی دن تمہارے خوشی کے صرف یہ دن ہیں اس کے علاوہ اور کوئی سالانہ تہوار نہیں ہے شریعت صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ کھانا و تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل جاننا شیرح کا ممحا ہم نے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور شریعت مقرر کی ہے وہ کا ہم نے ہر قوم کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے جس پر وہ چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے عید ہوتی ہے ہر قوم کی وہ ہماری عید ہے عید الفطر عید یہ مسلمانوں کی عید ہے عیسائیوں اور یہودیوں کا کوئی خاص تہوار ہو تو اس تہوار میں ان کو مبارکباد دینا اس تہوار کی یہ بھی درست نہیں ہے کچا کے آپ ان کا تہوار منانا شروع کر دیں یہ ساری قواہتیں اور شناختیں شرحی طور پر جو اس دن کے اندر ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری کچھ ذمہ داری بن کرنے کا کام یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ جو آپ کے ماتحت اپراد ہیں اولاد بیٹے بیٹیاں چھوٹے بہن بھائی آپ کے ماتحت کام کرنے والے ملازم جو بھی آپ کی ماں بہتی میں آتے ہیں سبھی ان کے اندر یہ شعور بیدار کریں ان کو طاقت دیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس پر کس قدر قدر لگائی ہے اور کیسا برا کبھی اور شریف ایک ہے دوسرا کام کہ ایسی مجالس کا بائکاٹ کیا جائے ان میں نہ شریک ہوں نہ کسی کو شریک ہونے دیں اللہ سبحانہ ارب تعالیٰ کرواتے ہیں کہ فِي ہماری آیات میں جو فوج کرتے ہیں آپ ان کو دیکھیں تو ان سے اعراض کیجیے لگی قریب سلم ہوئے کو حکم دیے ایسے ایمان نے بھی حکم دیا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں نقطہ چینیاں کرتے ہیں ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ہمارے احسامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر فلاح پر ہری چن بھائی ان کے ساتھ نہ بیٹھو اٹا کلو اس کے علاوہ کچھ اور باتیں کرنے لگے ان لوگوں اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے مکمل طور پر بائی کا کسی قسم کی معاونت ان کے ساتھ نہ کی جائے انہیں مبارک مبارکباد نہ دی جائے اور یہ دن اور اس کا تصور اپنی آنے والی نسل کے ذہنوں اور دماغوں سے کورج کر اس کو ختم کیا جائے یہ بطور مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے جو کام اہل اسلام کا ہے اسے سیکھیں اسے اپنائیں اور جو کام اہل بکر و نپات کا ہے یہودا اثارہ کا ہے اس سے خود بھی بچیں اور اپنے ماتحت افراد کو بھی بچائیں کل رائن کلب سکون اور رہے گا ان میں سے ہر آدمی ریبان اور نگران ہے حاکم اور ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تو آپ سے آپ کے ماتحت لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیاری کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے اور نا توفیق دی اللہ دلہ علیہ